فَإنَّمَا واحدة بے شک وہ ایک ڈانٹ ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر مقرر کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کتنے نادان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالق ارز و سماوات ہے اس بات کو مشکل سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے ارے وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی جس کے بعد تم سب زندہ ہو کر زمین پر ظاہر ہو جاؤ گے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت چودہ میں دوبارہ زندہ کیے جانے کو اساہرہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیس لفظ کا معنی جاگنے کے ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد لوگوں کو پھر کبھی نیند نہیں آئے گی